جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ سانہ خطر اللہ تعالی سنتہائی سن عظیم احسان یہ تیس اللہ تعالیٰ ہن بڑ منت حالانکہ وس بروہ گزرے متوہ سان زیادہ چالاک آنس تم یہ مالی اعتبار یم عمر کتہ بروٹ کیس تم یہ باقی اوصاف و رنگ یہ امن کھت و معامل مز برہ چونکہ کین اللہ تعالیٰ ہاں سلایت سکن ہہاڑ کھنت پت مست طاقت اللہ تعالیٰ اڑ دیا زیادہ قاد اللہ دلہ تعالیٰ ہاں زیادہ یعنی تیم تم تمہ اندر دنیوی اعتبار خوبی مگر تاجو تہ اعتبار سے جسمانی طور دنیاوی طور کمزور دوتوان مگر اس اللہ تعالیٰ اخصوصیت کرم اس اللہ اسالیٰ ہن امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی آرف شرفی یوت کی ہے یہ شن شرف س فزیلت فضیلتس سحساس ذمہ داری تیوت دا اللہ تعالی دربارس اندر انسان عظیم آ اللہ تعالی سربارس ادر تمس پہ ذمہ داری تان بہ ذمہ داری بڑ تاہ تم پگہ اگر نمس ذمہ واری نقوش و کہین تیوتہ تم اللہ تعالیٰ دربارس مز حساب تیم رب العالمین کرم کورمت پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلمس کہ تموم بن مگر اس مز ہ ہر کسان ام وصف نش خالی معصوم ماسو الخطا خطہ کون پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم مل ان الخطا, الخطا مگر اس امت تہن یہ معو الخطا کی کہین یہ بڑ بار فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلمہ تم اللہ تعالی انتہائی زیاد عظمت سہز امت اللہ تعالی انتہائی زیاد عظمت سیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہن خطر لقب خیر خلق اللہ اللہ تعالی تعالیٰ سند مخلوق ساری كہ بہتر سوی کھت خیر ول اور یا امت اس خطر لقب خیر امت کن تم خیرا امت اکرجت لنس البتہ اخ بدی فرق اخن فرق سوچی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان الخطا مگر امت معصوم الخطا کی امت معصوم ان خطہ نہ مطلب گو کہ امتس ہکن وقت فوقن کوتاہیی لاحق سپد کمزوری لاحق سپد پریشانی لاحق سپد ان نش ہیکن غلطی سرزت سپد لہذا امت کس اکس اکس فردس پہ یہ واجب بنانہ سہر تم طریقہ اختیار یہ سی اللہ تعالیٰ رضی گمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی وہ وتو نش کریز کرنش کوشش تمو وتو نش روز پا پک سعالی ناراض گبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گونکہ ہر دور امتی اس متیس کا سم مسل درپیش آمت یت مسلس اندر یا یہ مبتلا اللہ تعالیٰ تو تہد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گ یا ایت مسلس مرکت نہ کر سک اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گر دور مثال موجود یھن ہر دورس مزامات تم مثال موجود دور حاضر مز لبن مسلمان مومنس امس در پیش امس تہ مسائل درپیش ان مسائل مونک فونک کر قدم تلنچ ترن ضرورت معمولی لفزش ہکس انسان اس اللہ تعالی سربار مجرم قرار دید. معمولی لفزش معمولی غفلت معمولی بے حصی ہکس انسان اس ندامت تان واتن کس معلطہ خیر امت امن ذمہ داری بڑ مگر کھانا گارنٹیس ذمہ دری ماس گرفس آمت عطا کر عظمت آم مگر شیطان تس لگت پیشہ کرنس سلطی کر نیت ات صورت حالس پیش نظر حالات تنازرس مرن کی منٹن آلہ تعالی قسمت تھوت یو جامعہ عال حدس میتھنس اندر کرو دون چون یون تذکر کی اسکس مسلمان اس کم چیلنج درپیش کرو انشاء اللہ تعالیٰ حل ون تشش البتہ موضوع یس کیفیت یتن مے باس یہ پہ پیز اختتام پزیر وات نا اتنی تتس گختام چاہے وقت منخ کام کم گنیا زیادہ گزین بعض اوقات بوزن ول تن موضوع نزاکت وشن بجائے گاڑی کن وچن شامن کورن شروع خوفتنس چوز برابر ون ادا افزو تھی پیتنس ون مگر ونس یا ہوفتن ووت وس بند کر موضوع سر انصاف گستن یا مات گستن مولوی صبح دباس نوکر چی باقی کیا چی وہ نماز پڑت مگر جمعہ بوٹ نماز پڑ برابر اکہ بجے یعنی مسلس مسلوس نے مسلس یہ بوزان سہ واتا اند کہ سہ واتا اد کہین لہذا ونکین کس یف موقع پہ کرو ات موضوع اس, آس پاس گومن کوشش کہ دور حاضر مز کم چلے چیلینج اکس مسلمانس امس امت اس در پیش امس کز تناظر سندر اندر حال کیا وتقمس چیلینجو مچھن کھوڑ پن پان بچانک اللہ تعالیٰس مغرب سین ووز عمل کرفیق سی کت گسل دینی ساتح اس پر دار پیش ساری سوی کھڑ چیلینج دینی سطحس پرپیش کہ پینس کریں حفاظت اور سہس ونکس یت دورس ماروی کت بوڑ مسل آج سہ دور زن تربر نبی صلی اللہ عل تم الفاظ فٹ یھ مخر زمان نشانی کر بیان فرموک یو ارف المن کر ول محروف فرموک سو آ سورس محیح ہے شو غلط غلطسی ون صحیح سمجن ر سمجھنے یچ یہ ونکس یس زمانہ اندر ایکس مومنس اکس مسلمان سوی ھڑ مسل درپیش دینی طور اس پن دین حفاظت کر سو کسل یہ درپیش اور یم سات مثال ویز کہ معروفس یہ ون منکر منکرس ون معروف اسنت دین داری وے دینی بے دینی دین. ی وے کیا دین توحیدس ین غلط شرک یہ ون توحید ترس مسلمانس دمک ٹھہ شو اصطلاحات دور ونکس ٹرمنالوجی ہند دور ہر کھانس کل نت کن ٹرمس بار دینک بارس مز کنفیوجن شکار یہ مندشن یہ مسلمان ونس بہ ساس الحدیث کز ایس الحدیث لفظ اس پہ تی زیادہ مخالفت کرم یہ مندشن وننس یہ مندشن ونس بہس حنفی یہ مند ونس بس شیفی یہ امس سارے اختلاف من پان بچا خطر و سات مسلمان ٹھیک سات مسلمان پن سید ساد مسلمان کمس اسلام کیا تعلیم دان پات کہین پتہ آرس کان تہ چیز چاہے سر جن پڑھن دعا منگنس یہ کج مشید مند مودی صاس زبردستی کراح ثگ اجتماعی دعا کہ پتہ ام سمین کراد بت ہوں یاد, یاد کر قبرستانس مل مودی صابس مجبور کران قبر پر دعا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ ہنت کمس پتہ ممین مے کتری دعا یاد یہ کھز مجبور بیس ادھر ثی ختم قرآن پڑنے کی پانس قرآن مجیدس سی تعارف ام پہ پوت یہ بیس کار مجبور کنہ کت دینی اعتبار کیا پس پانس سمجھا ہے بس سید سات مسلمان مگر اصل اسلام یا ساتھ سات پاٹ مسلمان آم اپور امس کیہ پتہ اف برعس یا آور شرکس یا بد بدعاتن س امس دس سید ساد مسلمان بس ھوک ہم اختلافوں نیبر کا موقع وسد ساد مسلمان امس دن جائیں ڈیٹ پہ سجدہ یا وسی باقی سارے چیزوں نش تم یہ ولن چیز كر فست چیز امس وات سال یا بنڈار امس وہر نبر كنس ورن چیز نتیج دراؤ امیس مسلمان اس مسلمانس دپن دپان پان بس مسلمان اسلامی تشخصی گتم اسلام رود و نا کی چیز کیام اسلمی تشخصی گتم پگہ اسلامش اسلام کتان تب یہ شخص آن دخل دگہ یلہ اسلام کا پیش یہ تج شخص بوٹ کن ان بعض اوقات فیصلن پانچاتن مزید شخص ان تھی پنس سماجس می حالت کوت امیر پروسم پانچات ثہ پانچ مزن لکن ون یت گنچاتس مز سہ آزود بلہ نا عزب بللہ یس لیک تی دی تگین کڑنے کی دپان ام بغیر گاچیات پگہ امس شخص سن کت پگہ شخص قی بن پگہ ام سات تسلیم کرنے بصلی تو بچیت حالانکہ امس دین پتہ کی بعض اوقات یہ محلس مزھ آ حالانکہ آن دین نشن بے خبر یہ کت بنیاد پیٹ یہ گریش ہکن زور دنیاد پیٹ اگر چند آپ روپیس دہ دیون دان ایک وقت یہاں اس حرکت کرن یہ كہ رتم باز اوقات كران نتیج نسلمان روزان یہ دکھ ونک دورس مجھ سی كہ بڑ چیلینج امس مسلمان کے امس پانس پتہ اسلام كہ گوس پانس پتہ اسلام کیا گو یہ بے خبر اسلام نش او یہ تو صرف ان جنرل مسلمان ون ولس بن ورس پہ مذاحبن اکس شخص ورنہ ثیس یہ کران دبی بس حنفی برس حنفی کیا گو زس بے اس نفرس یونیوسے رفیت کرس الحدیث دبس الحدیث کیا گو کھیس نتہ بیس شخص ورن ے کر دی بس فلانے میں کیا گو تمہیں برو کن کہہ آتہ کس جملہ طور پر یہ مذائب یا مکات و فکر اس پر پہسن یہ بنیو کی ویٹن پٹن چیزن ہز س مرکب اخ بس مسلس ختم کہ شخصن لے بیف بات پتہ کر دنہ سارے غلطی ماشاس کی آمین یہ رف ال کر بیا شخص سہ نمین کرن یہ کرتن دنیا سارے غلطی یہ دار آپ اکوئی ایسکیوز دما بس حنفیش عجیب کام اور بیاا شو سہر زیادہ کو زیادہ قمیض ازار لاگا یا بیس کا محمد علی محمد نا سہتن کان تک دہ مسلمان اصل کات بوڑ در پیش مسلمان کہ یہ آورو دشن کھوڈ ہاتی چیز س یتس کالس امس فقت روز امس داو لقبشن. لقبشن. آل لقبشن. لقبشن. ام داو ناوس تام لقبس تام چاہے مسلمان لقب مومن لقب عال الحدیث لقب حنفی لقب چیز یت قصرت سان لبن لہذا یہ رو محدود ات نوس تام ام بوڑ چیلینجی بروکے کم یہ شرک تران تیم شرکی کانہ یم مسلمان اسلام خرج گ یہ تیم بدعات کرن، تیم خرافات خورافات تیم سماجی بر حرکت کر مگر امس باسان ساروی کا سی نوت اسلام ایمان ایمانس فرق کہین یم سات وق اللہ تعالی ہلاک صرف چولنس پہ تم سارے نی کی کرس تول کم تول بیاا قو کور اللہ تعالی ہلاک بیک غلطی پہ بیااقی پہ قوم قوم تحسنات کرنے اکس غلطی پیل اِس گلتی پہ. قرآن مجید احادیث مبارک مطالعہ کرو تم سارے غلطی ونکی امت اس من جمع گم یہ وی دعا پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارہ یہ امت کر ایک وقت اکے ساتھ ہلاک کیسے مرہونی منت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نت پنس ہلاکت باقی تو. وچ بہوں تیس سراحت واضح لفظن میں اگر بہ غلط وعالیٰ دن مے معافی کتا چھن پنجی دع مریشنی مز اللہ تعالی زار پار کرن پور دنہ مسلمان خاطر چاہے سہ فلسطینسن چاہے سہ بورما سن سیرسن کتنا زیادہ اللہ تعالی زار پار کرکس منٹس خطر سوچو زی صورت یمن تریمہ ع مسلمان پانس پان پانظم ن نعوذ باللہ رب ظلم دس کت ہحیح ت اللہ تعالیٰ ظلم کن قوم پہ اگر فلسطینی مسلمان دین دار اللہ تعالیٰ ظلم تم پہ تم وعد کوت گئی دیندار اللہ تعالی کر اگر کشیرین ہند مسلمان حقیقتن دینس پہ عمل پیرا سپدیم تم واد پوت کے اللہ تعالی ہیندارن کے مجھے سمجھا کہ یہ پین گن سزا یہ کی سمجھا اور بوجو ایشو یہ سکومل نصیحت کران تم سی مخالف گاڑی چونکہ میرے ہاں دون علق نو وصل یل تم یہ لفظ بوزان دحریک مخالف حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ گوا یہ کتائی ون صرف عبرت انتہم کھانا غرض مسا یہ کہ اللہ تعالیٰ موقع صدرنو. ایک اس موقع پہ وے ایک ویڈیو کلپ اخ فلسطینس مزے اسرائیلی فوج اللہ تعالیٰ کن تم تباہ اس استع اس ونو اللہ تعالیٰ کردایت حالانکہ است منگا رب کردایت مگر اللہ الحال تمہن تباہی سامان تر رب العالمینہ جہنم دار سوج تم اکس خاتون رٹان مظلوم خاتون ام جیلس نت پہ یت خاتون مظلومان پا لائن باقی چیز کرنے جیلس نن خاتون نمس خاتون کی زور آن تنہا یہ بچا کر اور تم بروٹ كن موج كا نان گاڑی برہ یہ ام سات حراست كدر نا كنان ایک طرف وچ مگر دم طرف یل انسان سوچا كچھ دنوے كور بالغ یہ دنوے بچی یمن ہز ایج آ پندہ ہور ہو مگر دونونی چكن ٹائپ لگت دنونی چاف سلیز لگت دن چھس تھی سكارپ یا كہ یو چیز كالس پہ دونوئی تس فیشنس مز مبتلا اگر نی لت یہ سر فلسطین ویڈیو یہ جی بس یہ کورپی ملک مس گھے اللہ تعالی سم لکن کا تعلق نہ رسول اللہ صلہ سعل یہ تف مقدس زمینس پر یت پر لچ بدی ایمیائی کرام آئی سوز یہ حالت ونک مسلمان پہ حالات اور قرآن مجید اعلان فرمان قو حتہ یہ گئی رمالی انف سل یوتام تے تم حالت پانے بدلیو اللہ تعالیٰ بدلائے توتام اس حالت تنکی جنگس مز جنگس مجھ کن بس وحفوظ اتنا بازن تو باقی علاقین ہزائی مگر تامی باوجود یہ چھا بے راہ روی کا روک ٹوک یتھا دین داری عروج کت بے دینی گھان عروج یو دھان برعین عروج دو دھان دو نافرم عروج سہلاب پتہ آیا رسم رواج زیادہ اختیار کر کن کم آئی اختیار کر سہلاب پت تک سالاب کی ظہری زہری سالاب آو سار بوزہ مگر یہ سہلاب پتم پہ اہ فوٹو آخا اخ آو گہ وائرل سوشل میڈیا پرام پانچ تانچ حاصل یا دساس زور تہ تحت غست نمبر اکیا پزی پہ گلے بدترین حرکت اگر یہ پیج پاٹ کن جائیں گے نمبر زری پلانڈ کس کن جائیں بدس دہ ترامہ لاجن ایجنسی ہیز کر بتس دہ ترامہ لاجک امن ایک پانچ شہن پہ کورک وائرل ہے وو سا آز کیا فیشن تاکہ یھ یہ کہ کر یہ چیز کہ یہ گو کن جائے تلے تبل مگر بیا ہن جائے مٹھائی ٹوکر اتس دہ ترامہ امان لاگت اتن دس سی و دو ہے سا لو ورف و لو وی طرف اشار دین کر پگہ یہ مسلمان ہے اتھا اچھا گرن مز چلان نتیجتن آؤ بر دروج یہ کیا مزے گا یہ نبر کن گھنٹے یم سات حالات وسو کھت بوڑ چیلینج درپیش دینس حفاظت کرانا ہے یہ نچو یہ بس مسلمان نچو مسلمان مگر سوچی لائق کات یہ حقیقت یہ پزی پر آئے روہ س مسائل تہ ونکس یس مسجد میں اخلاق یا شرہ تماعتی طور تزا شام نماز بروٹ دہ منٹ یتی آی اص چونکہ مرکزی دفترس پتا مسل اب ضروری باس طالب موز نفر امر پہ گھر واجن دلاق کے ذریعہ یا کم ذریعہ بہرحال میں وفڈیوٹ پیجس پہ اشتام آسن کی پیج اس زن آپ پیجس پیتھت طلح امت خطرناک خطرناک الفاظ استعمال کرت اللہ تعالی سے حافظ امس تام ترے ٹور ریت گھنٹہ روجو تن کہ ونکس وسان دونوے گھر ایسے رلحا تنازور تھی مت پہ وقت عروج پہ ویش رلن صورت تھی پنہ وقت دونوی طرف عروجس پہ اتس مسلس من مس کیا صورت حال اختیار کرنے یم سات خلا نلاس بوزن بوزا بوزن بوزا اتر فکر کہ یہ یوت نقصان گوموت گوموت اسلام نہیں بے خبر تسلام بخب تن پتہ کہین ترسویں ناؤ یہ دبی مے نا ورلی محمد وہ محمد مے نا علی محمد یہ پس پانس منصوب کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یہ پانس منصوب کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکون؟ مگر عمل پتہ امس دین پتہ پتہ امس اسلام پتہ پتہ ام بوزم نو یہ آور آشغول تقری چیز باقی واہ واہ بیزن پین طرف رود یہ محروم لہٰذا لہذا ونکس از کس دورس مسلمانس سی كو در پیش پہ دینش معرفت حاصل كر یوتان یہ دین نش بے خبر تو توتان یہ خرچہ وتو نش بے خبر کس ازک دور مجش شرک پیش كرنے کفر پیش كر بدعات پیش كر اسلام كس نامس پہ فکری یلگار وس نوجوان لوگ اسلام یہ امین پھر دماغ سور فکری طور امرچ میڈیا باقی وسائل ذریعہ باضابطہ پہ افراد یم دو دہ رات خرچا یہ پن سوری صرف کرن حدیش مبارکن پر ترا فکری کتاب پر تران اسلامک زن موروسی پر شاکت وار وار وار وار قران مجیدس پہ شک تر عقلی ڈوز امس دقل سمجھ اقلہ سمجھ چونکہ امس یہ سمجھ بہ مسلمان بس دیندار مگر پر اعتراض کران تقدیر یہ یہ پر اعتراض کران جنتس یہپ اعتراض کر شریعت احکامن حد اوت پہ ایک انسان ان پروس دبن اسلام اسمز میں ظلم اتر وور تھی نیرو برقی مہن تنان تیرو برق پالت وس دے کوران ام موجود ایم نیرو پردس قابل باعث پرد دپان مہنیو تل امس مقابل اہمیت اسلام اسمز دپانس ام موجود پہس کن گی میرے رغب دبان نہ جی بچی تھی خاتون تک راغب گزت مردس کچی عقل ترس مز شوش ٹور ورما کریعہ امس کؤسلنگ کرنے ہا تاکہ یار اسلمی احکام بن یہ ساس بدی مسائل تمام معاملات ہم ایکس مسلمان ورنس ذہنس مج تر اجاگر کرنے اور آت پر ات پاد وسمیہ نظریت سا انسان اس اسلام کس نہ اس پہ کفریہ نظریات شرکیہ نظریات بدعات خورافات منہج غلط آوجوب توائے کیا اہل الحدیث بار بار ویسے سلفی منہجس من خر سلفی منہجی سے دین صحیح ترجمانی کران سلفی منہج گو ن یم محل اہل حدیث یا بی محل اہل حدیث سلفی منہج کو قران و حدیث ہی کران فہم مطابق یو سی محل بیا محل بیاق محل پکنش کر ومید کی کہ اللہ تعالیٰ تی اہل تم سے سم سلفی منہجس پہ آنہک لوک گھن سلفی منہجس قیاس کریں کن جماعت پٹ کی کن محلس پہ کن خاص کس نہیں کے نا یہ لکن سو نم منہج قرآن و حدیث صحاب کرام عمل شو؟ یہ پس اندر انتہائی وسیع مانا و لفظ یہ سلفی منہج باقی مناہج ننس انسانس گمراہی کن تباہی کن عقری تو فکری نقصانس کن سلفی کام یہ بھی کا اللہ تعالی سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلمس کن یہ دینی طور ایک مسلمان اسو چلیج. تو چلینج ٹھچ سک دبان بس مسلمان, ان مسلمان آسنے یہ وسلمان آون اسلام کیا من دین کیا مون عقید کیا من منہج کیا گزی ٹھیک پتہ آ ضرورت اور یہ ضرورت یا یہ چلینج آل آ حل مساجد ان اندر کثرت سان تم پروگرام منعقد کریں وریے اللہ تعالی سند سن ایجوکیٹ سپدن چاہے تم درسگاہ ایسن چاہے تم ورک شاپ س چاہے تم صبح شام یا بی نویت یک روزہ نصف روزہ یا جز وقتی پروگرام ایسن اللہ تعالی سن کی دین پھلان بہترین جا بہترین سٹیج اس گو نپیس کور اختما و شافی ریتس کور اختتہ ول شفی نہ منظم بنیادن پہ چل پن مسجد شریفس اندر درس گاہ یہ لکٹ بچ ان تم صبح شامنس وقت تمہ میسر آہ سہل گی تم اللہ تعالی سن فرمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پور آپ چیلینجس یہ دینی چلینج انسان اس. یہ گفتس یا رتس مز حل کھ لگی وقت اتبیت ضرورت اتم ضرورت ات لگ بند امس مسلسل مسجد رخ کر تاکہ یھ پگہ درسگاہ یا پروگرام یا اتے پہ باقی اس دینی کورس آئی دلچسپی گ اور یمس تم طے کر مراحل سہل ساری كتھ بوڑ گا سہل نماز پہ مسلمان نماز سے عادت نماز پہ اكسان تیوتہ رب ساپتہ ستہ عادت سر اخسن ورین كا مشید وچم یہ ممکن كہ سہ اللہ تعالی كے كوچن مگر ہنگ تو منگہ تمس نماز وز مشید گھن مشكل گھنٹے بایا ان اس ترہن ورن مسلسل مشید شو ممکن بعض اوقات سب اللہ تعالی کھوان کی مگر نماز یتن مشید سہل گسن نماز پہ مسجد من مسلسل جماعت سادت اکس بزرگس ایکس وقت مسجد جتس چلئی کلانس اندر ان گٹرس بیس دور تم وو تمس نسلام جزدین تس ترجمانی پتہ تم لفظن لفظ وانن ولس دس گوبرہ مے گئی آز تام شیٹ ستھ وری جی یل نظر دب لوگ آز کھل بو حبت مے لگ دب تہدیو الفاظ و تل بادشو ام وو سلاحتن زن دفظن کی مشید ینادت پچن تی مسجد ینوک عادت بعض اوقات انسان دپان مسجد مچہ بچ کرن شور کرو شور. ہیین مسجد مدن کھان پروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اس مسجد مز لوک لک بچہ انان اور تیم بچی یل ودن بچ ہیغمبری کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کرن مختصر تم ان بچن ہندی خطر اور تہذ مسجد مز لٹ بچہ پوزت گندا پیغمبری کریم صلی اللہ عل دیک تمہ مسجد پلے گراؤنڈ بنانک اجازت مگر حق یہ وقت یہ انز مشید ضعیف حدیث ایک اندر آم جنوبو سبیانہ مساجد کہ پہن بچ تک گرے یہ انز مشید کی مگر علمائے کراموشن لوکمت کی ساندن سا چون سند صحیح کھین ات برعکس بخاری شریف اندر مسلم شریف اندر عالا پائیک صحیح حدیث مبارک یہ جی ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بچن ہندس کہ پوش گتہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربل مبارک اتی تشریف اشرف وولک بون اور ام پتہ تلک ہم دنوے سعید جنت کوجوان ہند سردار امت اینک دچھن کن ممبرس پووڈ کم پرموک ہمارے دنیا فرموک ہم دنیا اندر مے زلام ہم اللہ تعالیٰ نطا کے کر مت دینی طورس انسانس بوڑ بار چیلینج پنس دینس کر سا حفاظت امس دلینج ابتصدی طور اس زمانہ اندر یورس اندر انسان انسانس زبردست پہ یہ مسلے درپیش بہ ز بہ کماو اور اس اقتصدی معاملہ یہ سہل معامل کی انتہائی سخت معامل ممکن سابق زمانہ مز مہیا کن دورس مزہ لوکنس کن طبقس مز سہل مسل مگر ازکس زمانہ مجھ سے یالات واقعات تنازرس م سانچر انتہائی سخت معاملہ دینی طور رہنمائی تکن کرنے کی کر سخت معاملہ سہل معاملہ کی دینی طور یل و کت پین رہنمائی کرنے کر سخت معاملہ نمبر او امس مومنس بار بار سمجھا کہ رزق ذمہ واری سے نمس رب العالمین پانس پہ اللہ تعالیٰ قران مجیدس اندر فرمان وفص سما رزق حکم ومات و آسمان مہنگ رزک بے تی یق تہ اللہ تعالیٰ وعشو کرمائے کر فرمو اتن مراد جنت آسمان مزق بے آسمان جنت چونکہ یہ کت پہ آو سمجھا مشکل معامل انسان حکمت تو تام اللہ تعالی سیدی دربار پن قدم ہلائت یوتام نانچن سوالن دی جواب کھانا انسان شیٹ وری آ زندگی گزم ستھ ہاتھ یری پرانو قومو وری پانچن سوال جواب یم ساس یری زندگی گزرم ساسس ورس من پانچ سوال پریسنے کی کتیا اہم آز کن اہم کی ساسس یس روز زانے کت آئی پریس ساسن ورزہ اہم آ سلو سو ع عمر فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمار امتی مبینہ سی ن سرا فرمو میان امت وانس شیٹن آس پاس یہ شیش یری گزر شیٹھن پرسن پانچ سوال چھ باسن یم بظا کان سوال دی لذا باسان چھ آئی لہ سوال دی لیں دہن ر پنتہ سوال پرسن یا پانچن ورن شیخ سوال, پرسن. تیلی کا سوال سی؟ ریپیٹ کی مگر تیل ہوال یس رپیٹ تگر شیشن ورن پانچ پذا مجھ باسا رپیٹ گر حقیقت یہ ات سوال رپیٹ گا او سوال تا تعلق سعیشت اقتصادیات سی اقتصادیاتس سمس اِنسانس پرسن و ان مالی امس یہ پرسن مالس متعلق من آئی نا اقتص وی مہ ان فتح ہو امس یہ و زنت کت پیس خرچو کت اگر یہتا کہ زونت کت کن حدس تام سہل مگر یہت زونت کت پری ورچوت کتے یہ ونکس ساس سماج مز انہائی سخت مسلش سے اقتصادیات مسل دین کی پہچان پتہ کیتہ لوگ ونکس د یہ مالی حوال دیہی شکار دکن پہ پوسہ زین گپل کرختلف وسیل تو ہیل بہان اختیار پہ حرام کما پہ زین وب دخ اس کم دعا قبول نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو شخص سفرس درا ورفت سفر کہ اگر کس مز تمو اکو صفت آعا گر رد کگر امس مجھ صفت توہر دعا رد گرمو سفر کرنے ذن اکوے صفت سفر انسان دعا رد گرمو یہ شخص ام س حالت سے گزی ہز حالت اشا اکبر حدیث لفظ عشی حالت کلس آٹھ گمز مست پلون آن مل کت دیکس کن دربارس منہ نت کھانے رب سند دربارس یہ اور اتھا آسمان کن تریم صفت اگر کم یہ کرسمان کن متن مسافر مت عزیز حالت گرف اتن اللہ تعالیس کن یہ کن تلن یتس پہ ہعا قبول گزت اور ٹورم صفت فرموک بار بار منن یا ربی یا ربی یا ربی, یا ربی اگر یہ ہے اکو صفت انسان مزہ کہ دعا کرنے وز وار بار یا ربی یا ربی دعا گے رات مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمو ٹوروائی چیز گئی امس مز جمع توہر گو رات دعا كیا و محقل حرام و مشرب حرام و مل حرام كس لک میوان حرام اس تریش دام جو دام دام چان س حرامٹ یس لباس لاگت یا کراکلی دس پاگت یہ ترام بلڈنگ بن حرام ٹاٹ ترتین ترتیت یہ ترامکیل حرام نبی صلی اللہ فرمو یہ شخص آلیمت بڑم لکچار پرام سی مزہ اینس تجاب فرمو فرموک یہتس حرام کور سن اللہ تعالی دعا قبول یہ سہل مسلائی سخت مسل ونکس ویسے اصل حاضرس اندر کتہ لوگ اص مس رشوت مزتلا باسانہ ات شخصن ایک نانو وان دکان نانو امان دکان دون ورن رتن ملاقات نماکات دو کہین دوران بنانس دوران دور دو سم دو مولی صاحب یت دنیا مز بسان ات در پاردہ اندر بیا دنیا دن اہم عام لکن پتہ کی سم سی پتہ اس مصیبتہ لگن اس پھسان دم کیا کیا دنیا دز جی ویری ورتہ میں دے دکان حصہ باذرس مز پتہ دتنم کاغذ دم گوبرا ایمشی کاغذ دبن میلتیم تم کاغذ ویسے بہرحال فوٹو سٹیٹ دے تل دبن دبن تو لگ دار کل دے ہم کراذ راش دہ مطلب الرٹ مون کراغ راش دے دے ٹھے یہ حابت کہ بوئے امر بیا بو تی بوے یہ مگہ سہ چی مہ دکان مون اگر چھ حت اگر سہیں دہ لڑے تل بہ دم دکان تم سات کا راش کر دم ہے زندگی تجربہ تھو کاغذ موجود دے دول پتم شیٹن ورین بروٹم کھذب دورس من کن کیا مہ نو آز چوریت دبن نانو چور ہھ وان میں دکان نہ سوری ٹھیک دل میں دکان دفرہ آ سا لاگ یے سٹے تو مے دس کت پہ سٹے وجہ دے ما چی دکان کنمت آج تاجیب دکانو یہ آج گا تجی دکانوں ملک زندہ تو مجھے دے یہ کیا دکان مل ہاتھ دہ سا مے درایس پہ منمت نیرسہ دے دفت کٹ بس پوکھ تک کئی رٹم دے مے باغیون کہ پوسہ مے دے ان آرام مجھے کرائے ترہن ورین چتجی ورین جائے مہی لیکن اس مل ہ دون بہ ووت بیور مز واپس ہے یہ کرو دما کا تم دس کاغذ کر فائلہ مجھ جمع یہ کرش بو دم پتہ گوہ دبن زون مسل دم پہ بھان علی محمد نش یہ دے زونت ے مبارک مگر سون کیا دسان چھ علی محمد نش یہ دے زونت ے مبارک می لچ پی با تی خدمت ترہ کا ٹاتی ساس پنچہ ساس بن چن کتنا ہے میرے مسلسل گو حل دا دن مبارک ات من کیا حل جو مبارک ماند... اس مبارکس تیل کیا لوگ نا پو نا پکن واکن باقی چیز کاغذ قلم چائے چیز بن مولوی صاحب ٹھیک ہصوری کر دنیا اس نبر بیاا دنیا شائن اندری مگر یہ تم سی پتہ اس مصیبت لوگ دور اکثر یہ حالت پتہ کم ہنبر کت کر کیمس پرسن دبن اس مہ لو کچھ دا نہت ہاشا اللہ کھان پوس لوگ اتنا تمام دفتروں داس ٹھیک پہن دتہ میں کیا کتوس کتیا لوگ یہ کمی مسلس اقتصادیات پین پور ت کیتہر تم یہ سونس مش ملہ نفت رات ستس پر پان ماران اندر اندر کر مکان گاڑ زمین باغ سوری بینکن تھوت مل ہند بچ اکن کڑ کے سکیم کسان کریڈٹ کارڈ اکی سات اپل سکیم بے بیان چیز بے بی کوئی بزنس لون یہ گئی تعلیم لون گاڑی لون یہ گو مکان لون یہ گئی فلحک لون شروع پھرس تم او اخسان اس مجبور اس گرری حالت کی اسلام ہمیشہ تمہس مت نظر اخ انسان مجبور اگر نکاؤنٹ آپ ہرس موس روزت کی آخ انسان چھو مجبور کہ امیشی بھی اون مجبور کا چیز بینکس سٹھن ڈیل کریں آخ انسان چھو مجبور مگر بیا آخ انسان چھو سچو فیصلی حاصل کرنے خطر بینکس کو روجو کرنے زگاڑ چھو موجود تری امشان آگر چھو موجود دو امشان ضرورتی شن توٹ چھوانا ہاو لون چھو کرنے مزید بزنس بڑاو نخطر ضرورتی اسنے یا چھو اور کو مع بے رحروی رہ رہ ہند شکار گھو آٹو میٹ کلی گھو بے رحروی شکار ایک مزے نکان یہ تے تھو کہ بت بکٹ کم سک بت امی س پگہ سماج اسمز گسن عجیب صورت حال سوئی چیز تک مزو ساسس روپیس سہ اینو تی نبر نہیں ہتن یتھ سے سارے پتہ یہشر سی مزاج گو دکاندارہ یہ گئی یہ ستن ہتن یہ گئی یہ بہن شتن دن دہن شتن کمس باسان تھن ریٹ زیادہ ویسے سو آرجنل حقیقت مجھ بعض اوقات آرجنل سی آیٹ تم کموی اہو زین اس دروگ سی اصل نتیجہ سانے ریٹ گئی پانے آسمانستان نتیجہ تم چیز شکار اور کھانا ضیطے تل گو ریڈی میڈ و نش پتہ کرو تحمط کف چیز قیمت گو کیس قیمت تل گو ترامہ ولس نش کف چیز قیمت یہ کتہ کس چیز شکم ولس نش کف چیز قیمت تمہر پتان تھے دہ کلو پتہ ترا ون ماز اڑ پاؤ مز بوائے بیس ساڑھ کلو ادھے خریدار کتس کالس وور ترا توران واپس دہس ڈا ہر رکھنا بچارس پائی اما یہا ااؤ یوز ڈوڑ پاو تو و سین حالات کیا تم سی دب یے کاٹ مور جان بچی سک قسم تو قرآن دن کہی بچوں شامل ادر ادر سیری پنہ پن جائے اقس پریشان تاجر بہ نا ام تجارت من نبر حراک سینا دہ رات خرچان مگر پوری نینی است دنیا یہ وستید ترقی بلوہ وان دکان بیاا محکم وول بیاا شخص بیاا شخص اندر اندر ادر ساری جڑس مزر اندر اندر سی پریشانی مز ہاں یہ باسان بہت ظاہر تہ باسان کہ مولوی صاحب اصل زین ماسان تروہل زینا یم سات کنکشن آم سات ہاؤ باؤ کر ضروری رشتہ دار مجھ دباؤ تھوستن احباب مباؤ تھنس صورت حالس تو۔ اور ادر کوکھلے اقتصدی تنکم خدا سقتاد پتہ لگت وس گئی ریاست سے تیاست نبر سقتادیات خلاف تس سوزش تب زندگی مز واللہ و اللہ عالم من وقت خبر تمہیں ماس تب زندگی مشمت کی ڈرائی فروٹ چن پٹرن پہ کن من باسان تیو ویت مزت زنکس کیش ڈرائی فروٹ یت پٹرن پہ کھن کیا وجہ یہ مارکیٹ نب میم آیت کس ڈرائی فروٹس رود نیل یت کس موس رو نیلو یہ آ سوچت سمجھت ایک سحت پتم ہفتہ اخ ش مولوی صاحب دے خر کر کت سوارس مز دے چور ساس پیٹ چونٹ آنگنس مز خریدار چور ساس پیٹ لچ بدی روپیے آپ لوگ مت گیار کر مرحلس تا واتنس اور یہ اکثر ہز حالت اخ باغ وول و پتمہ ہفتہ دبن ہم ام خود امتحا نا درامت یوتہ فصل دپی فصل کافی زیاد محنت پہ کم باقی چیز پہ کم داپس مال دیکھا تم منت دتہ پتہ چھ تہو راپس کن یہ اقتصدی طور پریشان تل کس کنگس والت گئی جی آ کرنے، مرنے زن مترا بس پہ آ کرنے زاکہ یھ نتا کن جائیں شاپنگ اخ گا آئی ان فورس پتنا اخ آئی بتہ کن جائیں آترہس یت کیز ہینس اجازت دیا کیا ہو؟ اللہ تعالی بی زن تم کس اقتصادیاتس پتہ لگتر ہالی حالت کمزور کرس درپیش بس امت یہ سان جسمک دد ان وات مسلسل تحریک تمہ لکن ہوٹل چلانے دیو وس آمدنی معاملہ اقتصدی طور کتو تی ایک طرف دہ دو اقتصادیات ختم گیم طرف ویسے سون ہاؤ باب کوت ووت دم طرف ویسے سی حالت تی اسمس کی ونکس تماجس موقین کنان مگر خاندس پہ ضرور ہاتھ ترانے بات ر اک طرف زمین کنان اک طرف خاندس پہ ہاتھ تام سماج لوخ اس اندر لوگ موجود انتہائی زیادہ ہاؤ باؤ کر کماس مت گرچانس مہار بوٹ گہ ڈپریشن شکار سی نوجوان بے روزگری سے شک. ڈپریشنک شکار گرک خاندار مطالبات گرک بند کل پگہ گرن مز کے آس اس کو خرچہ یت پہ گھر پکنو یہ کیا حالت اچھا اللہ تعالیٰ کرج مز آزاد مگر علاج یہ حلال کم کرے جائز کم کرے حلال پور یہ حرام آمومت یہ گھر بمار ہند شکار گیس یہ بماروں اعتبار تشو تمہیں میمار ریاست ما یہ بمار کیش دوا فروشن خطر منڈی مانہ لک بچہ ان بلڈ پریشر ہای یمری شگر یہ لکچہ عمری عدیرائڈ یہی انسان واریہ اور مگر یہ شام پانچ پھل دوا کورس صبح پانچ پھل دو کورس سی ہسپتال بلت سی زن دوا دکان پہفی زیادہ رش آجہ یل ایک انسان غلط کما کر پہل تعالی پوسہ دوہس لاگن پہ اللہ تعالیٰ, پونس دو حس لاغا. پچھا اللہ تعالی رحم خطرناک تو بیماری ون سماج مز لبن اور یہ گنیاس مز پہ اللہ اس نے جواب جن و زونت ون سوچی اس نشن گوزب. کت ورچوت کت سوچی لائق سے کھس دکاندار نش گے وون امس مس فلنی چیز ات خریدار تم دل ات سگریٹ اخرال ام دیات پوسن میں گو تعجب مے وکاندار محمد شیفی نام دمس محمد شیفی سگریٹ یوتا دروگ میشن یاد ام دین کن ستن روپی کت پتہ ومی دکاندار دے یہ نفرہ اہم پے اکس دہس نون شیتن چان سگریٹ دپ مووی صاحب یہ ساو کنج سک مان بوڑ زوم دم دا لک دان پانچ روپیے نین چوٹ دہ بہت نم ترین دفر س نون شتن چون دہس سگریٹ سوچی ناک کھے در ام شخص سکے اخ شہ نون شتن سگریٹ تبان سر حلال وی تس من حلال تصور تیوت انسان دوس نون شتن کے سگریٹ ہم گئے ترہ ساس روپیے ریتس یہ کتہ کر زینش اتہ آلال تصور اور اس دوس نون شتن چھ سگریٹ امسا شوش پہ آفزام سم سلتھ نتی آ پگہ سخت بیماری اللہ تعالیٰ کرفیق عطا یہ سوپ کر سگریٹو نش یم سات و یہ کران کر فضول خرچی یہ خرچنس مزروی تلنس بے مے رحروی اوت پہ حالت کن جائیں کم گزرا اسزیت گا تمہ سنوس نرتا گزرن اس پہ وت کر اللہ اکبر یہ نی گ شران یہ نیچرتن فطرت سلیمت دینا اخ گزرن اس پہ یہ منہ روز نا ہو دکھس سے کین سن کر حساب یہ ان آز پانچ ہتن پہ نی واپس ستن ہتن یم سات و یہ تیلے گا یہ حالت قومی یل اقتصادی طور یہ بے ذابطی ہند شکار مسلمان ونکی اقتصادی طور بے ذگی شکار تحت سماج اس سماج مزے اہم ضرورت ہے اتفاق سان روزن کماتس پہ روزن اس بنے انگریز اس مکان بناون تھا تھ لابی سو لابی کت لگا امس شسنی انگریزن فن تعمیر تم لابی مزان پہ گرس ادر اکس جائیں لابی مے رحربی سان بے پردگی سان روزت پہ زن مرد روزن بعض اوقات ڈانس کرن بعض اوقات ٹی وی وسلمانس کیا بن نصب پورس لابی دویم پور تریم پور آنگنس مز بارک. ساری پارک سارک مگر اگر دون, دون نیشنل ہای وے بند گو ہاک داد ہاک ولس گری پاک لگا حالت کوت ایک طرف ہے دفت رہت تر ہاتھ آزے آزادی ہے فلن چیز مگر یہ وکس دہس گا وے بند دن دو ہفتس گھن ہ ہا وے بند پات و تیل حالت کوت وات سم اس پہ دانی اس دانہ باقی چیز اس نزکس دورس مس اقتصادی طور ڈپینڈ اس پہ اور اس ڈپینڈ آس پہ تہ خط رلامت کن بس قوم پہ پس اقتصادیات اس نظر دی اس میں سمجھن اس وقت مارن مکانس مز درنی دون بار دہ کم پوشن شام آ سری بچنس ممی مت بو کم دہ کم خالی انہیں بسند یہ گسن گلٹ اور پگہ امی خمی پلہی ال سن تریم چیلینج بہت ذکر کرشاء اللہ تعالیٰ اس سینو پختام صبح بسلمان اخ لکی چیلینج پیش دی اخ گو دینی بیک سی بو اخلقی پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی قرآن مجیدس مز تعریف کرف کر اخلاقس آئی تعریف کر عزیب پوسو لہذا واضب وجہ آ عل فوسو لہذا وریب اللہ تعالیٰ سوزی یعنی آن ور اور جسمانی لحاظ باقی چیز لحاظ آو و کہ تمہیں تی زیادہ طاقت اندر کی پتم اقوام پتم اقوام آئی وانس دن زیادہ باقی چیز آئے دن زیادہ مگر اخلاق یو تذکر آو تی سر فہرست مقرر کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اس تہذی زندگی اندر عمل دخل یل گی وی گئی نازل خدیجہ قبراہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وون کے یہ کے معاملات تم دسلی پیغمبر صبس پروائے میں کے گکر مند پتہ کیا ونس دس تشتہ دارن تات سی ون باکار اگر کس کھانا معاملہ آپ تیلپ فل تمہ سو یہ کہ یہ من چیز آسن اللہ تعالیٰ سن چم قسم تمس کر اللہ تعالیٰ زانہ تلاک قش پا وج تہ اسلومی کلام سکوند. يم اخلاق وورس کڈ یس اخلات آنکی طور چیلینج درپیش گھرا صبح بچہ سامن واپس تما ٹور بدرد ٹی وی و یہ وردرد ہچا یہ کارٹون وچان یہ غلط حرکت اہ مچان اور امپول گسان ونک سکول ماروی خود بوڑ مصیبت درپیش سوشل ایبیوز سکولن من بچہ محفوظ کہین اتر قسم دائ قسم بر لفظ ہچھان پانو ساتھ یہ شخص بڑا بڑا بڑا بڑا امس من بد اخلقی بد اخلقی ہندس بنیاد سی پہ ویسے ونکس دنیا مزی زاد قتل و غارت گری گا بوٹ رشتہ دارس نش گ سلیق ہمسایو اس ہمسا واتا مگر اے تیم اخلاق وچت اکس اخ ملان دکھس اس دردس مو بوان مصیبت مز بکار تم اخلاقیات درائ ا سی سانے سماجو مبر وتام ن سماج بی تخلاق پر واپسی بی نام تماز ماذ بن ہا باؤ وتان ختم گ ونکس اہ ہمسا بیس ہمسائس تھی تھز تھوان اکس ہمسائس بیس ہمسا دا حسد دان اگر امس بچو میٹرکس پڑان گان دہ کلو میٹر وہ کلو میٹر پیرس نش رفظ پیرس نش ان جوت ام گسن گھنٹ اگر ام مکان بنو اگر امس گرس مز سمس کس پان ترا مصیبت من تکلیفس مز مگر ہومس تنہا یل کی تمس تہ بدت تھان کر حالات شو. یہ اخلقی طور اہ چیلینج پیش ونکس سے نم بننی ماس بن تاکہ دنیا قتل و غارت گری ختم گز تاکہ یہ دنیا اندر یہ انسان یو اس وحشی بو تاکہ یو واپس یہ انسانیتس کن دنیا صورت حال تباہ کن صورت حال اس نظر گسا اور خاص طور پر مسلمان ممالک اندر مسلمان ہند زمین اندر شام حالت وشن بغداد حالت وی برزمین یمن حالت و آج دشمنی خدائے خانہ کعبس پسند میزائل لائنس آج خانہ کعبس کن میزائل داغ آج گلی گلی مخالفت پھلان سعودی عرب یہ کیا مقصد چو. آت پت کم ستھ ات پتین آت یہ پنہ وقت غدار درائ اللہ تعالیٰ تہندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنہ وقت داض باز ح حضرت علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ہنس تمے لوگ ات پت افس انتہائی درج بداخلقی ونکینس اس دنیا مز مسلمان ونکمان و انسان حیوانس کوچا تیوتہ یہ انسان سوچا پتم ہفتہ اخ شار لوکمت کم تام قید کر دیا ہے سپیروں نے نامپو کو یہ کہہ کر کہ انسان کو ڈسنے کے لئے اب انسان ہی کافی ہے وجہ چھ سرفن ضرورت حالات ووت و خاندارس کی پنوی خاندار چوپ داندار پنوی خاندار ڈسان بنو بوے ڈسان ملس پنوی بچی ازہ د بچہ پنوی مول عزہ دون تیم حالات کھلقی طور وتام مظاہر کرو رتن اخلاق اخلقی طور وتام مظاہر کرو شرعی اخلاقن تا آدابن آداب اشن پان محفوظ غیر مسلمس تین کتنے ذریعے دعوت ونکس اصل حاضر کس مسلمان یہ چیلینج کہ دائ كرجمان اللہ تعالیٰ سن بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یے پور دنیا غیر مسلم نظر تھتن ہاؤن پنہ اخلاق سنہ کردار سطیر سر چین کیا چون قرآن کیا چون پیغمبر کیا چون شریعت کے چیلنج حالانکہ اما تہو زونکہ وقت تاؤ خیال تر وقت یتینس اللہ تعالی ون تویق دل تعالیس زار. زارپار سدین و بوزن پہ عمل کرنو کا کرن توفیق پروردگارہ تمو لو اندر یم حلال کمائی کر احتمام توحید اس پہ روزن منہج سلفس پوزن دی دالی اخلاق اختیار کرن توفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بار دعا منگان اللہ حسن الخل پروردارہ بتس دارپار کرن حسن اخلاق اللہ دینی اصل اخلاق الاخلاق والاقوال اب اسے زار پار کرن زارپار کرو رات اعلی اخلاقن کن اعلی کلامن کن پرور دگار دینس دنوی طور تامیبی اخروی طور چامیبی اجتماع منعقد کور اللہ تعالی دینک جزائے خ خیر یہ ادر بھ چونکہ و صبر دنس بو اللہ تعالی دینا ام نیم البل سان بیمارن کر شفا سان بیمارن کن شفا رب کن سان بیمار شفا بے روزگارن کرین روزگار عطا یونس حاجت تمہ روا پروردارہ جیس حاجت کر روا پروردگارہ اچھی زارپار کر دان ورن نمت ماذ بن توفی مسلمان دحاد و اتفاق شاہ روزن توفی پروردگارہ دی دینس پہ روزن توفی اس منہج سلفس پوزن تفیق واقعہ الحمد اللہ رب العالمین